ارام الذين بسم الله الرحمن الرحيم وها هذه الحياه الدنيا الا لعبون ولا فَذَٰلِكَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا ہر قسم دی و سنا تاریخ تنجی تقدیس عثمان کل ملک رب الزت وحدو لا شریق نائق ہے کہ جس نے اپنی مشیت اپنی مرضی اور اپنے ارادے کے مطابق اس کائنات ننایا اور جدوں تک وہ چاہے گا یہ نظام چلتا رہے گا جدوں چاہے گا یہ سارا نظام ختم کر کے ایک نیا نظام لے آئے گا اس واسطے موجودہ نظام نوں عارضی اور وقتی قرار دیتا ہے کہ یہ ایک وقت مقرر اور معین ہے اندر کنی دیر باقی ہے اللہ تو سوا کوئی نہیں جانتا محمد الرس اللہ صلی اللہ ہوا ناسلم کو بھی یہ سوال کیا گیا مسسا رسول اللہ, صلی اللہ قیامت کدوں آ رہی ہے اے اللہ کے رسول سلائی یعنی یہ نظام موجودہ جڑا ہے یہ کدو ختم ہو رہا ہے یہ ترہم برہم ہون امر باقی ہے آپ نے ارشاد فرمایا مل مس آسے ختم ہون اندر قیامت کے اون اندر جن دیر باقی ہے جنا تین پتہ ہے اہم ہی مینو پتا یعنی نہ تو تاننا نہ میں جان قرآن مجید اندر بھی کئی مقامات سے اللہ وشہ رولا شریف نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے تو سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ کائنات کنی دیر تک ان اللہ ہی ہے جن یہ پتا ہے کہ قیامت کدوں آنی ہے یہ نظام کدو ختم ہوا ہے يُدْرِيكَ تَكُونُ فرمایا لوگ آپ کو سوال کرتے نے کہ وہ قیامت کی کڑی کدوں ہونی ہے یہی جواب دیو کہ وہ علم صرف اللہ کے پاس ہے اللہ جاندہ ہے کوئی دوسرا نہیں جاندہ وما ساعت اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنوع کی خبر ہوگی شاید قیامت قریبی ہی آ گئے باہر کائنات کا نظام اللہ جدوں تک چاہے گا یہ چلتا رہے گا جدو چاہے گا بدل دے گا سارے سبق تک سلسلہ یہی جاری تھی وما اے دنیا الا گوم کہ یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے وقتی ہے عارضی ہے گزشتہ چھنے تک ابھی کتاب و سنت کی روشنی اندر یہ بات سن چکے ہیں سنا چکے ہیں کہ ایک بندہ ہے موہمن دنیا تو رخصت ہوتا ہے بڑے اطمینان نل بڑے سکون نل علیہ نہ انہوں جانیاں ہوا کوئی ڈر محسوس ہندہ ہے کسی قسم کے خوف کو کوئی دو چار نہیں ہوتا ہو جی, موت بہانا بنتی ہے اللہ ملاقات او دے تے کوئی ڈر اور خوف تاری نہیں ہوتا کیونکہ ان اجے دو چار تھا باقی ہوں نے بسارتہ خوشخبری اور مبارک مل چکی ہوا ہوں یہ قانون تے اے دنیا چڑھ دیا ہوا انہوں کوئی غم اور غزن و میدان بھی نہیں ہوتا کیونکہ او دا اے ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ اے دنیا تے کچھ بھی نہیں اللہ نے جو نیمت آخرت اندر تیار کی تھی ہوئی نے اس دنیا دی کسی بھی بڑی تو بڑی اور قیمتی قیمتی تو کیمتی چیز دا موازنہ اور مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا یہ میری عارضی زندگی ختم ہو رہی ہے اور اورائمی ہمیشہ کی زندگی کی طرف میری بنتن شروع ہو رہی ہے اللہ کی طرفوں اس بندے جس طرح ان لائق ہے جس طرح اللہ دی شان دے شایا ہے بغیر کسی واسطے اور ذریعے دے یہ بشارت اور خوشخبری مل جاتی ہے میرے بندے میں تیرے سے تیر راضی ہو گیا میں تیرے سے تیر خوش ہو گیا سبق کا اختتام اس بات سے ہوا کہ کہ اللہ کی فرشتیاں فرشتوں حکم ملتا ہے میرے اس بندے کی روح نو جنت کی سیر کرا ہے جنت اندر لے جایا جا رہا ہے او دے تو پہلے جانوا دیا روح استقبال نے او نے او دی آمد تے خوشی منا دیاں نے او دے باقی ماندہ اپنے عزیز و اکارت کے بارے اندر پوچھتی نے کہ پلاؤں کا کی حال ہے او کس قسم دی زندگی گزار رہا ہے وہ چینی حالت کہتی ہے حال تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا متعیور فرما بردار ہے یا دنیا اندر مضروف ہے اس بعد اللہ نے حکم نال اس روح کو واپس زمین سے لیا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے ایک قانون قرآن اندر بیان کیا ہے جا ہر ایک لاگو ہے سورہ تا اندر فرمایا من خلقناکم کلک نعیدکم منہ نخرجکم تارتا بخرا یہ حقیقت کبھی نہ بھولیا گن ہاں اس زمین تمین چی اص بنایا تھی ایک ہو بھی ایک خاط ہو تے جدے امجد مٹی چ بنایا ہوا وی ہاں تو وفی ہا تم اور اپنے اپنے وقت مقررہ تیس اسے مٹی اندر پھر مل جاؤ گے ایتھے ہی ملا دینا اپنی اصل مل, مل جاؤ گے ساری اصل کی ہے خاک اور مٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ویلے کسی بندے کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جائے کسی بات پہ جذبات اندر آ جائے اپنا آپ بے قابو ہوتا نظر آوے فرمایا اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لے جائے کہ جس ویلے اپنے اصل ملے گا تو یہ گا خود بخود چند ہو جائے یہ احساس ہو جائے گا کہ میں کی کر رہا ہوں؟ میں دی ایسے ہی متی کی ایک مت بیٹھ جائے بیٹھا ہے لیٹ جائے یہ نسخہ دسیا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے نور نو کر من خلقنا ایسے جو ہی تو بنایا ہے اے دے جو ہی پیدا کیتا ہے وفی ہاں ہی جو تو یہ ملا دینا ہے بُخْرَا دوبارہ پھر چوئی رہا ہوں. قیامت ایسے مٹی چاہ قیامت بتا ہون تو چالیس دن پہلے ایک بارش ہو گئے گی خاص قسم دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح دھوک چافی پانی ملا دا جائے پانی کی رنگت بدل جان ہے تھوڑی جی اس قسم کے پانی کی بارش ہوئے گی چالیس دن تک پایا اس بارش نال اللہ تعالیٰ کتے کوئی فوت ہویا ہے جیت کتے کوئی دفن ہویا ہے او دے جسم نو نین اس طرح ہی بنا دیں گے جس طرح او دفن ہوئے ونو سے خاف سور پا ہنل اج گا پے اس بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام رہے کو حکم ملے گا کہ ہوں تو اپنے اندر پھونک مار دے تو پھونک مار دیے عجیب و غریب قسم کی ایک آواز نکلے گی اور وہ ہر جاندار چیز اس زمین اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی یہ اللہ کا ایک نظام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راج نے میں آج کی رات دیکھا آپ فرما رہے کہ اسرافیل علیہ السلام اللہ کے تھلے اس طرح کنگ لگا کے بیٹھے ہوئے اور تو آلہ تو او سورے اسرافیل جن کو کیا جانا ہے وہ اپنے منہ سے قریب رکھا ہوا ہے کہ میں مینو حکم ملے پڑا پھونک مار دیا کتنے پکڑ دیا دیر نہ لگ جائے حالت اندر کو انتظار کر رہا ہے فرمایا دوبارہ یہ کدھ لیں گے جب جا اے قانون لاگو ہونا یہ پورا ہونا اللہ فرماند نے میرے اس بندے دی روح نو زمین سے لائے جا فرش بڑے اعزاز نل بڑے ادب اور احترام نل اس روح نو واپس زمین سے لائے اس دوران کچھ تیاری ہو رہی ہوں جا نام ہے تجہید و تقفیم یہ تیار کیتا جا رہے ہے غسل دیتا جا رہے ہے یہ خاص قسم کا لباس سر رہا ہے جہاں نام کبن ہے اور یہ مکان تعمیر ہو رہا ہے جہاں نام کبر ہے قبر ہر روز پنج دفعہ انسان نواز دینی ہے اللہ نے جگہ مقرر کر دیتی ہوئی ہے جتھے کسی نے دفن ہونا ہے پنج دفعہ آواز روز دینی ہے قبر کی کہہ دی زمین کے ترن والے انسان ایک وقت والا ہے تو میرے اندر داخل ہونا ہے میرے اندر دفن میںنگ مقام ہاں تے کھلا کر لے کے آڑا تاریخ اور اندھیرا مقام ہاں روشنی کا کوئی بندوبست کر کے آؤں میں تنہائی بربریت اور وحشت کی جگہ ہاں کوئی ساتھی نہ لے کے قبر آواز دے رہی ہاں اور اندر دنیاوی روشنیاں دی ضرورت نہیں کہ ایک بہت بڑا کم کما اور بلب لگا دیتا جائے یا بہت بڑی خبر بنا دیتی جائے یا او دی اندر دفن ہون تو پہلے کچھ روگانوں بھی لٹا دیتا جائے دے ہوگ بھی او اندر چلے جان جس قسم دے انتظام دی ضرورت نہیں وہ کھلے ہون کا انتظام کچھ غور ہے ہو چند سوالات ہیں اگر کچھ قسمتی انہوں دے صحیح جواب دے دیتے اللہ حکم دین کے وہ اپنے آپ ہی کھلی ہو جائے گی واپس زمین سے روح نو لے ہے جا اپنے جسم دی تیاری نو دیکھ کے کچھ سامان تیار ہو رہا ہے وہ دیکھ کے زبانے حال نل روح اس وقت کہہ رہی ہوں وہی آواز ابھی نہیں سن سکتے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او روح اس وقت رہی ہوں کدے منہ کدے منہ نہیں جلدی کرو دیر نہ لگاؤ مجھے میرے ٹھکانے پہ پہنچاؤ اس واسطے حکم دیتا فرمایا کہ جدو کوئی شخص فوت ہو جائے جن جلدی ممکن ہو سکے انہوں دفن کر بلکہ ایک حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دے کہ تین وسیعت کی مینو محمد رسول اللہ تین وسیعت فرمائی ایک وسیعت یہ علی رضی اللہ بان جس ویلے نماز کا وقت ہو جائے تو دنیا دا کوئی کم پھر تینوں نماز پڑھن تو نہ روکے سارے کم اتے ہی چڑھ دیں پہلے نماز پڑھنی اے نہ سوچی کہ کچھ دیر دا کم ہے میں میںل ختم کر لوا پھر نماز پڑھ لوا گا ممکن ہے کم ختم ہونے تو پہلے زندگی ختم ہو جائے نماز پہلے پڑھ کم اتے ہی چڑھ لی پھر آ سال پہ کی تھی ہوئی ہے نا نماز رمضان آپ حال سال سوچنے ہوں گزر جانا ہے کہ اگلے رمضان تو ہن میں بڑی باقاعد جی نل نماز پڑھا حضرت علی فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ. نماز کا اختاج آئے دنیا کا کوئی بڑے تو بڑا روک نہ لگے نماز پڑھنے پہلے نماز پڑھنی کوئی شادی شدہ مرد یا عورت بہت ہو جائے تے ایک ساتھی باقی رہ جائے شیتان ان بڑی آسانی سکتا ہے وہ قابو پا سکتا ہے کوشش کر کے بہتر رشتہ تلاش کر کے جڑا ساتھی باقی رہ گیا ہے وہ دوبارہ شادی کر دیا تاکہ وہ شیطان تو محفوظ ہو جائے تیسری وسیعت فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس ویسے ت تو, تو کوئی فوت ہو جائے تو انہوں کرن اندر دیر نہ لگانا وہ نیک ہوگی یا بس جنوبی جلدی ممکن ہو سکے انہوں دبن کر دینا اگر نیک ہے ہوں مزید اپنے اصل ٹھکانے پہ پہنچنے تو روکو نہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ روکی رکھو اللہ دیا نیمت واسطے تیار ہے وہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچاؤ کہ جی وہ اللہ کا نا فرمان ہے اور ان جلدی دفن نہیں کر رہے ایسا نہ ہو گئے عذاب قبر اندر وہ اترنا ہے وہ کچھ حصہ پہ اترنا شروع ہو جائے روح کی کہہ رہی ہوگی مومن جلدی کرو دیر نہ لگاؤ منو میرے ٹھکانے پہ پہنچا تجہیز و غسل دے کے کپل پہنا دیا خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ جنازہ سنت کے مطابق ہو گیا ابھی اچھ سارے باتوں تو رہ گئے ہلا بادشاہ انتظار بڑا کیسا جاندہ ہے کہ فلانی نہیں پہنچیا ذرا ہو ٹھہر جاؤ وہ آیا وہ دیکھ دا انتظار کر لو کئی گھنٹے انتظار اندر گزر لیکن جنازہ جس ویسے پڑھیا جا ہے نہ پڑھن والے پتا ہے کہ میں کی پڑھ رہا نہ پڑھان والے احساس ہے کہ میں کی کر رہا ہلا بادشاہ لوگ اجے کھڑے ہو رہے ہوں نے جنازہ ختم بھی ہو چکا ہوں. حالانکہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ چھ حق بیان فرمائے محمد اللہ ستو سوار ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان سے چھ حق نے ان چن ایسے نے جنہوں کا تعلق زندگی نل ہے مسئلہ ایک مسلمان اتلام علیکم اصل ہے کہ دا حق بن جاتا ہے کہ سنن والا ان کا کم استلام یہ حق ہے سنن والے سے فرق ہو جاتا ہے وہ جواب دیا مسلمان تیوار ہو جاتا ہے کہ او دا حق ہے دوسرے مسلمانوں کے او تیوارداری کرادت او اور بیمار کورسی کر کوئی مسلمان کسی مسلمان آواز دے جی وہ او حق ہے کہ وہ آواز سن کے انہوں پوچھا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے رستا پوچھتا ہے رستا دسیا جائے کوئی ہوا پوچھتا اور تب کرتا ہے حق ہے کہ انہوں دسیا جائے طرف توجہ کی پنج ہق ایسے نے جنہ کا زندگی تعلق ہے لوکی سکھ آ جاتی ہے نچ مارتا ایک مسلمان اور وہ او کہ الحمد للہ وہ حق بن جانا ہے کہ اگوں کیا جائے یار اللہ پھر یہ دا فرض بنتا ہے کہ اے کب یا اللہ کو ملا کوئی ایک انگریز نے لکھیا کہ جس جسلے میں اے حدیث پڑی کسی جگہ سے کہ ایک مسلمان نچ مارے کہ او کبے الحمدللہ للہ سننے والا کبے اللہ پھر فارغ ہے کہ دو تینٹکسیبت پہ ہوئی کدی کچھ کہہ رہا دوسرا کچھ کہہ رہا پھر جواب دے دے میں یہ تحقیق شروع کر دی آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس ویسے آدمی دی ہے اس تو پہلے عجیب کیفیت ہوئی ہوں اس طرح کر کے دی حالت بڑی غیر ہوئی ہوں وہ تحقیق کرم تو بعد اس نتیجے پہ پہنچیا کہ یہ ہے کہ دماغ چلیاں اندر ایک ہا داخل ہو جاتی ہے تو جنی دیر اندر دی رہن دیئے آدمی کچھ عجیب جہ محسوس کرتا ہے کہ جس ویسے اللہ کے حکم نل کو نکل دی دیئے سکون مل اگر سات سیکنڈ کو دماغ کے اندر رک جائے تو ساری زندگی لی دماغ پہلے زد ہو جائے مفلوز ہوئے بندہ پاگل ہو جائے پھر وہ نے تسلیم کیا کہ اے جیڑا اینا بھی پیغمبر نے حکم دیتا ہے نا کہ نچ مارن تو بعد مسلمان کہوے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ ساریاں تعریفان تیرے راستے ہیں اے بالکل صحیح حد ہے کہ اینا بڑا خطرہ اوڑے کو تلبیائے انہیں اپنے ربزہ شکریہ آدھا کی سنن والا مسلمان پھر بولے او کہوے یرحموک اللہ اللہ تعالی آئندہ بھی تیرے تے اسی طرح رحمت کر رہے جس طرح اب تینوں خطرے تو بچا لیا ہے ایک مصیبت تو نجات دے آئندہ زندگی اندر بھی اللہ تیرے تے اسی طرح مہربان رہے فرض بنتا ہے کہ بھی کوئی دعا دے یہ ویوسے اللہ, اللہ تینوں بھی ہدایت دے اور تینوں بھی اسی طرح شکریہ ادا کرنے کی توقی دیتی رہی ہے یہ حقوق نے مسلمان دے دٹا حق یہ نشہ ایک حق مرن تو بعد سامنے آ رہا ہے جس ویسے کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے کہ وہ جنادہ پڑھنا جنازے اندر شریک ہونا یہ وہ حق ہے اس حق بڑے اچھے طریقے ادا کرنا چاہیے محمد ال رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دے ان دعو مسلے وہ مغفرت واسطے وہ دراچار کی بلندی واسطے ایک واقع حدیث اندر کہ ایک جنازہ پڑھایا آپ نے اللہ علیہ وسلم جس ویلے فارغ ہوئے ایک صحابی بیٹھے رو رہے انکیا باقی آکیاں نے رو خیال کیا کہا یہ جنازہ دلجوئی کرنے کی کوشش کی یہ اللہ کا حکم سی اللہ کا ایک نظام ہے موت انہیں ہر ایک واسطے رکھی ہے اس قسم دیا گلا شروع کی وہ کہ لگے اللہ کے بندے ہو توں غلط فہمی ہوئی ہے میں اس واسطے نہیں رو رہا کہ یہ فوت ہو گیا ہے یہ چلا گیا ہے مینو رون اس بات سے آ رہا ہے کاش کے اچھ میت میری ہوں یہ میرا جنازہ ہوتا میرے سے یہ دعوا پڑی جی مینو سن کے یقین ہو گیا کہ اللہ نے معاف کر دے اتنے جی دعا آدی ہی نہیں الاشاہ جنازہ پڑھان والے نہیں آ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے جنازے اندر چالی مسلمان اکٹھے ہو جان چالی سنت کے مطابق وہ جنازہ کر دین اللہ فرما نے میں سفارش قبول کر کے معاف کر دیا جنازہ ہے کی اللہ کی بارگاہ اندر ایک درخواست ہے ایک گزارش ہے ایک سفارش ہے کہ اللہ اس بندے تا اللہ انت کہ اللہ یہ تیرا ہی پیدا کیا ہے وہ امن ہدے کہ اسلام تو اپنی مہربانی اس بندے نو اسلام دی طرف رستا دکھا یہ دی اللہ دی مہربانی ہے نا کہ وہ کسی نے مسلمان ہونے کی توفیق دے, دے. <coughs> <coughs> <coughs> <اللہم> انت اللہ امت تو ہی پیدا کیا ہدے کہ اسلام اسلام دا رستہ تو ہی یہ دکھایا مسلمان بنان کی توفیق دی تو ہی ون کا قبض کا روح ہے روح سے اب یہ بہت ہوا ہے تیرے حکم نہیں ہوا ہے توں ہی یہ روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے یہ اندر اپنے ایمان کی شہادت اور گواہی بھی آ گئی کہ میرا ایمان ہے تو یہ پیدا کیا میں یہ بھی جانتا کہ یہ اسلام کی طرف تو ہی رستا دکھایا میرا یہ ای بھی ایمان ہے کہ موت خود بخود نہیں آئی تو تھیجیے آئی اے قبض کرن دا تو ہی اے دا اظہار سب لہر اللہ ہونی اپنے بندے معاف بھی کر ریم کر دینا دینا اللہ کے جنازے اندر شریق ہو جان تو اللہ اور نبی درخواست قبول کر سنت کے مطابق جنازہ ہو جائے اس بعد اس مسلمان جو جا کے دفن کر بیتا جائے قتم کر قبر درست کر کے بنا کے ٹھیک تھا قبر زمین سے اس طرح ابری ہوئی جی اور بار نکلی ہوئی جی قبر ہونی چاہیے مثال دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اونٹ کے کوہان جی. تھوڑی جی باہر ابری ہوئی جی ہوتی ہے جنگی کے زمین تو قبر اچھی ہونی جی چاہیے قبر درست کر کے بنا کے پانی چھڑکیا محمد الرسول اللہ یہ بھی سنت رہے آپ کھڑے ہو کے ارد گرد خبر دعا کی تھی فرمایا ثابت قدمی دہل آنازے تو بعد اتنے کھڑے ہو کے کوئی دعا کا ثبوت نہیں سلام پھیرن تو بعد اتنے دعا شروع ہو جاتی ہے نا یہ خلاف ہے محمد الرطول اللہ صلی اللہ جنازہ پر آ کے کہ میں جان دے قبر اندر دخن کر کے قبر درست کر کے بنا کے ارد گرد کھڑے ہوتے دعا کر دے اور صحابہ کروا بھی دعا کرو اپنے پائی بار دیکھ لو ہنر سوال شروع ہو جانے چلا دعا کر کے جس ویلے دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہ ملکان اللہ کی طرف دو فرشتے وہ خبر اندر اسی ویلے پہنچ جاتے پہلو آتی روح اس جسم چ اللہ کے حکم لال جی روح پہلے باہر کٹی ہوئی ہوں وہ فرشتے لے آ کے پھر اس روح جسم کے اندر داخل کرتے ہیں دوسرے کا نام ہے نکیر یہ دو لفظوں معنی میں اجنبی اوپری شکل جہیا پہلے کبھی نہیں دیکھیے سر وہ انہوں بٹھا دیں اٹھا کے پھر کے تھلے ہاتھ رکھ کے اٹھا کے اس طرح بٹھا دیں خبر جسے بٹھا دیں مسلمان کی قصیت یہ بیان پرواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح کوئی بندہ نیند تو بیدار ہوتا ہے تو اس تھوڑی جی سستی وہ چائی ہوئی ہوتی ہے اپنی اکی نلتا ملتا وہ سستی دور کرد ہے مومن اٹھ کے بیٹھ کے اس طرح اکھی ملنا وہ فرشتے دونوں آپس اندر ایک دوسرے گپتگو کرتے ہوئے کہ شکل و شباہ کوئی اللہ کا بندہ ہی لگتا ہے کوئی نے شکل دیکھ کے شکل مخصوص ہے نا مومن مسلمان سندر کے مطابق کانس کے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اسی ابھی بھی اپنی شکل سے غور کریے کہ یہ کہلتی من تب پہ کہ من تو ہوگا من ہو رسول اکلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا جکل سبا ملتی ہے وہ مسلمان جسلمان شکل ملتی ہے تو مسلمانوں نے بھی کھڑا کیا جائے گا جی, مل دیئے ناری جائے گا. جی کسی ہو تو کھڑا رشتے دیکھ کے آپ ادھر کہیں کہ لگنا کوئی اللہ بندہ ہے لگنا کوئی مسلمان اونی دیر چ یہ ذرا تھوڑا جہا وہ سستی دور کر کے وہ نن متوجہ ہو جائے وہ پھر کہیں اللہ کے بندے اصل تیرے کولو کچھ سوال پوچھنے ترے کچھ سوال کرنے نے تو ساری طرف طرح متوجہ ہو اللہ کا جواب دل تیار ہو جا وقت وہ دنیا اندر رات دا وقت ہو گئے دن کا ٹائم گئے صبح ہو گئے دوپہر ہو گئے شام ہو گئے فرمایا محمد الرسول اللہ تعالی اللہ جس لئے سورج دکھایا جاتا ہے جس طرح غروب ہو بالکل قریب پہنچ چکا ہے وہی چپ کا رنگ بدل چکا ہے چند منٹوں کے بعد غروب ہوں والا ہے یہ کیفیت سورج کی وہ قبر اندر دکھائی جاتی ہے وہ فرشتہ کہہ ذرا خیر جاؤ اے دیکھو سورج غروب ہونے میں بالکل قریب پہنچ رہا ہے میں پہلے نماز پڑوں گا میری اثر کی نماز رہ جائے گی پھر تو تھی میرے کو جو مرضی پوچھ لو یہ توفیق کنوں ملتی ہے جن دنیا سے اپنی نماز درکڑ جہرا دنیا سے نماز کا وقت کچھ کا سی دیکھتا فکر کہ ادان ہو گئی ہے کہ نہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے کہ نہیں جماعت ہو گئی ہے کہ نہیں جنوں یہ فکر لگی رہی تھی اللہ نے قبل میں بھی دکھا دے سورج گروب ہونے کے قریب ہے وہ فکر نہ گئی کہ میری ادھر نماز رہ جائے کہ میں جلدی نہ پہلے نماز پڑھوں پر رشتے کہیں اللہ سے بندے تیرا جہان بدل چکا ہے لیکن ہوں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں اگر تو نماز پڑھنا ہوا ہے تو نتیجہ نکلے گا ایتنے. نماز ہوں پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ نماز کا تعلق زندگی نال ہے قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا نہ اب ربا کا اليقین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاحی تک نماز پڑھتے رہو جد تک موت کا پیغام نہیں آ نماز ختم ہی موت نال ہونی اس تو پہلے نماز ختم نہیں موت تو بعد اس جہان کے بدلن تو بعد اللہ کی و سنا اور وہی او کسبی ہاتھ کی شکل بدلنے آئے گی نماز کی موجودہ جی شکل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ کا تعلق صرف زندگی پر ہے دنیا پر ہے یہ دلیل بھی ملتی ہے قیامت کے دن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ جس نے ویلے مینو سفارش کی دی اجازت دیں گے ایک لمبی حدیث ہے انشاءاللہ کے اللہ کسی موقع سے ضرور ارض کی جائے گی فرمایا مینو سفارش کی اجازت ملے گی فرآخر اتاب دن میں اپنے رب کے سامنے سجدے پہ جاگا میدان میں اندر قیامت دن اپنے اللہ کی تعریف فرمایا کہ اللہ اپنی تعریف کے نئے نئے قلمے میرے دل اندر اس ڈال دے جان کے میں انگل اپنے رب کی تعریف کرتا یعنی دنیا کے کلمات تو مختلف قلم کیونکہ جہان بدل گیا ہے ماحول بدل گیا ہے زندگی دن کا ایک مرحلہ شروع ہو گیا ہے اندر سارا کچھ ہی مختلف ہو جاتا ہے ہر اسے انہیں نہیں کہ نماز کے ہوں پڑھن کی ضرورت نہیں نماز کا نتیجہ نکلا ہے آگے تھی پھر اتنی نارمل بیٹھ جانا ہے دیکھتا ہے کہ سچ مچ میرا تو جہان بدل چکا ہے میرا نہ ہو گیا ہے اتمی نارم نل کہ اچھا ہوں تی میرے کو پوچھو جو کچھ پوچھ کچھ وہ پوچھتے پوچھ کی نے فرمایا مایا پولا مر گو سب تو پہلا سوال ملا ایک وہ فرشتے اس بندے کو پوچھتے نے مر ربو کا دس تیرا رب کون ہے لفظ رب دے تین بڑے ہی معروف معنی نے جڑے عام سمجھ اندر آ کرتے ہیں پہلا معنی تر رب کا اے ہے کہ تیرا خالخ کون تینوں کی پیدا کیا کھن بنایا دوسرے معنی رب دے نے دیرا مالک کون کی تیرے تو حکومت کی تھی اور تیسرے معنی میں رازک دے تیرا رازک کون ہے جنہوں رزق کون دے رب کو رب کون ہے یعنی تیرا خالق کون ہے تیرا مالک کون ہے اور تیرا رازک کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فورن موہمنٹ جواب دینا اللہ میرا رب کلا ہے پیدا میں حکومت اللہ ریا میرا رزق بھی ہی دوسرا سوال ہوتا ہے دس پورا نبی کون ہے بندہ مومن اس سوال کا فوراً جواب د نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ توفیق سے نہیں مل سکتی ہے جنو نبی کی سنت پسند آ گئی نبی دی شکل پسند آ گئی نبی کا عقیدہ پسند آ گیا نبی کا عمل پسند آ گیا جہاں دنیا کی زندگی اندر تلاش کرتا سکتا سی کہ میرے پیغمبر نے یہ کام کس طرح کیتا ہے میں بھی اسی طرح کروں گا ان کو بھی ملے گی یہ جواب دیں گی نبی جین محمد میرے نبی محمد ہیں انصل تیسرا سوال وہ میرا دینوں کا تیرا دین दुनिया کی جی تو دنیا اندر اپنے آپ میں جی کہلاوت کس رابطے نے تو دنیا کی زندگی بسر کی تھی جواب دین دہ تین اسلام میرا دین اسلام کی میں مسلمان ہاں اسلام کو بنانوالا ہاں اور اللہ نے بھی قرآن اندر ہی فرمایا ہوا ہے انت دین عند اللہ, الاسلام اللہ کا بھیجا ہوا اسلام ہے اللہ نے یہ دے تو سوا اور کوئی دین نہیں بھیج وہ لگتا کہ غلط اسلام جی فرمایا اگر کوئی اسلام کو علاوہ کوئی ہوٹے کو آ گیا رب میرا اللہ ہے تیرا نبی کون ہے میرے نبی محمد ہے تیرا دین دینا دین یل اسلام میرا دین اسلام ہے جس ویل یہ تین سوال ہو جانے اور خوش قسمتی دے دینا دے <عَبْدِي> اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی آواز دیں دے نے فرما دیتے ہیں اے میرے ملائکہ اے میرے, میرے بندے نے بالکل سچ بول رہا رب میں ہاں نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیجیا تھی اور دین اسلام ہی میں سب تو پہلے قبر نکم ملتا ہے کبر تین کھل جا این وسیع ہو جا کہ جتوں تک میرے بندے کی نگہ پہنچتی اتو تک کھل جا قبر کہہ لیے نا میں بڑا تنگ مکان ہی بڑی تنگ جلائی میرے خلا کر کوئی سامان نہ لے کے آن کھول رہے سامان اے سامان بھی اس بندہ اے کپڑے کھل جا اتو تک کھل جا جتوں تک میرے بندے دی نگاہ پہنچتی پر استعمال حکم ملتا ہے تی جلدی نل میرے بندے نو تین انام دے دیو میری طرح یہاں تین صحیح دے تین انام دے دیو کی دیکھ دے دیو اللہ فرما دے فرمانے فری چو ہو <الْجَنَّة> جلدینل <الْجَنَّة> جنت ایک بستر لیا کے میرے بندے کی خبر اندر دسا دی جی. جنت کا بستر پفری چو ہو منل <الْجَنَّة> جما پہلا انعام دوسرا ولدو ہو منل <الْجَنَّة> جم कबर उतार के लिबास जन्नत का ही पहना दीसरा इनाम मेरे इस बंद की कबर का एक दरवाजा भी जन्नत वाले खोल दौ बिस्त्र जन्नत दिखा दिबास जन्नत दा पहना दो بندے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. جس ویل یہ نیمت مجسر آ جل جانا نے جنت دیا خوشبو دار محتر اور دنیا کی زندگی ایکل تماشا جی بالکل عارضی جے نا پائےدار جے انیب ختم ہو جانا ہے جس بندے نے سچ مچ عارضی سمجھیا اے تھے متاثر بن کے وقت گزاریا ہر وقت تیاری اندر رہا اپنی تیاری مکمل رکھی تمہ تم نا تم مسلم فرمایا میرے بندے تو تو موت نہ آئے مگر مسلمان بنتے یہ مضمون یہ ہے کہ توانو موت کا کوئی پتہ نہیں اب آ جا جانی کل آ جانی صبح آنی شام آنی ہے گھر آنی باہر آنی ہے ہر وقت اپنا حساب بے باق رکھو اور تیاری رکھو کہ موت جدو بھی آئے تھی مسلمان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو نماز پڑھ لگو اتنا ہی سمجھ کے پڑھیا گئے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے شاید تو بعد موقع مل جائے کہ نہیں ملنا جن واقعی آر سی زندگی آ جائے گا نم تن لاروس آرام نال خوشی لفظ اور مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ والے نا بھی دیتی ہے فرمایا اس طرح خوشی اور کے معنی ہوں نے دلہا جس طرح کسی کی شادی ہوئی ہوئے او دے ہوا سرین مکان تیار کیا کی گیا او دے دی استقبال کی سارا تیاریاں مکمل ہو اور وہ اتنے او پہنچے پھر وہ جائز لو ہوں تھی آرام کرو اللہ دی طرف یہ حکم ملتا نم کنومت مدلا روس تیرہ خوشیاں بھی انتہا ہو گئی میں سے راضی ہو گیا ہوں تو ایسے آرام کر کے میرے سے راضی پہنچ انشاءاللہ اس تصویر کا دوسرا رخ پھر کسی نشخ سندر کیا جائے گا سانو سب نو اللہ کو دعا بھی کرنی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سانسافر بن کے رہنے کی توفیق عطا پتا اللہ سارے ذہن اندر یہ بات بٹا دے کہ یہ زندگی عارضی ہے حقیقی زندگی تیرے کو ایک کار ہے یہ کر عارضی ہے اصل کر تیرے پاس ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے سن اللہ عیشا اللہ اصل زندگی سے آخرتی زندگی ہے اللہ سا بھی اور زندگی بہتر بنا دے اللہ سہن بھی اس زندگی اندر عزت عطا فرمائیں اللہ سہن اس زندگی اندر کامیابی ادا فرماوی جماعت احباب کے ذریعے شاید سارے دوست پہنچ چکی ہو گلشن راوی اندر ایک مسجد تعمیر کیتی جا رہی تھی جہاں نام مسجد اقسا ہے ادی تعمیر نئے سرے تو کیتی جا رہی تھی ویسے سات سال تو ادھر نماز جماعت اور جمعے کا اہتمام سی کاری ازیر صاحب مستقل طور سے اسے خطابت برائے پر انجام دیں سن حافظ محمد یا محمد محمدی اکثر اسے گیم پروعے سن اس مسجد کا بہت بڑا حال جی لینٹل پا آیا تھی وہ چند شیطان قسم کے لوگ نے مل کے غلط اطلاع دے کے ایل سے مسجد شہید کرا دیتی مسمار کرا دیتی پوری فوٹو بھی بعض اخبارات خبر بھی آئی ہے آج دے اخبار اندر بھی موجود ہے دراصل وہ موجودہ حکومت کی بدبختی بختی کا ایک منہ بولدار سبوت ہے بابری مسجد میں ہندوستان اندر کاترا نے کہ پوری دنیا اندر شور بپا ہو گیا ہر مسلمان دون پہ کھڑے ہو گئے کہ اے ہن ساریاں مسجد گراؤن پاکستان اندر اپنے آپ مسلمان ٹہلان والے اسلامی حکومت اپنے آپ نو کہن والی مسجد گرا دے سارے کم پہ جون تک نہیں دی اللہ دی لالت ہو جائے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کام کیتا ہے اور کروایا ساری دعا ہے کہ اللہ انہوں نے دنیا اندر بھی دلیل کرے اور آپرس اندر بھی گسوا کرے اللہ کے گھر گرایا ہے مسجد گرایا ہے اس سلسلے ایک پیغام میرے سامنے آیا ہے کہ جمعے تو بعد دو بجے زیادہ تو زیادہ احباب گلشن راوی ایس بلاک اندر وہ مسجد تھی اکثر احباب نے دیکھی ہوئے جی؟ اناسی ایس رقبہ بالکل سیدھا ہے اتنے پہنچن تاکہ کچھ جماعتی حمیت کا احساس دلایا جا سکے اور ضروری اجلاس اندر کوئی لایا ہے عمل جڑا دی جی ہے وہ وقت کیا جا سکے ایل جی اے ڈی جی ڈائریکٹر جنرل وہ مرغائی ہے وہ آڈر مسجد گرائی گئی کہ اندر کی ہے معاملہ مسجد کے ارد گرد چند ایسے کارے شیتان قسم کے لوگوں کے جان کا تعلق شیعہ مذہب انہوں نے پہلے عدالت کی ترف روح کیا اسٹے لیا حکائق عدالت کے سامنے آئے تو انہوں نے اسٹے خارج کر دیتا کہ یہ مسجد ہے یہ کس طرح روک سکتے ہو اور اب نہیں بنا لگی پچھلے سات سال تو یہ مسجد کے طور پہ استعمال ہو ناجائز جگہ سے قبضہ نہیں کیتا گیا جگہ خریدی گئی ایک بزرگ کو خریدی گئی جگہ تو دیتے مسجد بن رہی تھی اور خریدن تو بعد وہ وقت کی تھی گئی ہے کسی کی جاتی جائیداد نہیں بن رہی تھی. غلط رپورٹ یہ دیکھی گئی کہ ایتھے کمرشل پلازا بن رہا ہے حالانکہ مسجد محراب بھی بنیا ہوا سامنے نظر آ رہے ہیں باوجود ان سارے باتیں دے مسجد میں گرا دیتا گیا ہر مسلمان دس چہرے سے بڑا دکھ ہویا ہے وہ نماز وہ ہو کے جمعے تو زیادہ تو زیادہ افباب کو پہنچو تاکہ کچھ سنو بھی غیرت کا ثبوت دین کا موقع مل جائے کہ اللہ کا کل گرایا گیا اب یہ مسجد گرائی گئی ہے کل اس کریں کوئی اور مسجد گرا دیتی جائے گی اگر یہ بات نہیں گیا تو یہ سلسلہ چل پہلا گا ابھی کہ صرف مسجد بند اینکن تک محبوط تھی نا بات ہوں مسجدوں کے گرانا شروع کر دے ایسی سوچ سے خدا کی لالت گر ایک اعلان ہے آئندہ سوموار نماز مغرب کو بعد جامع مسجد ابو بکر اندر یہ المحتاب پارک ہے اس قرآن مجید کا شخص ہو رہا ہے حافظ محمد یاحیہ عزیز صاحب اور سید ضیاء اللہ بخاری صاحب دخص دیں گے جی دوست سن سکتے ہوتا ہے ایک سوال کتنے دوست نے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک نوز کوسط کے پانی نل واقعہ کوئی بیان کیا جاتا ہے یہ غلط فہمی سے مغنی ہے ناج تو پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے آپ دے دل مبارک نم زمزم نل دونوں اورٹر کے پانی نل نہیں بلکہ زمزم دے پانی کے پانی نل کہ کے سفر واسطے تیار کیتا جزا نام میراج ہے دل چاٹ کیتا اللہ کے حکم سیمنا چاٹ کر کے کہ دل نمزم کے پانی نل نالتا گیا اور ایک خاص نور اللہ کی طرف جہاں اطا ہوا سر دل دے نال رکھ کے سی دا تا گیا تاکہ وہ سفر کی تیاری مکمل ہو جائے وہ سفر این تیز رفتاری کیا گیا ہے کہ براک جیڑا جانور استعمال ہوا وہراق مستق ہے یہ لفظ بنے برف تو اور برف دن بجلی اس براق کی رفتار اینی تیز تھی کہ جتنی وہی نگاہ پہنچتی تھی اسے قدم رکھتا اینی تیز رفتاری نال وہ سارا سفر طے ہوا کہ ایک حکمت تھی کہ یہ تیاری کس طرح کی گئی تو وہ پانی गमसम गम का पानी थ और वे कौतम का पानी नहीं आखिरी बात यह है कि वादे के मुताबिक सा नौजवान दोस्त उ छाउनी तो हाजिर हुए ने इन्होंने मस्जिद वास्ते उसे प्लाट खरीद लिया है वोरी तमीर शुरू कर रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत इन्हों ने सिलसिला करके फिर नमाज पढ़नी शुरू कर दी हो मस्जिद की तमीर अंदर किस्ता पाओ अल्लाह तू तो दे کیونکہ اس قسم کے نیک اندر حصہ لیں لینے رہیے مسجد سب تو بڑا جاریہ ہے ظالم لوگ مسجدوں گران کی رانتی کوشش کر گے لیکن اللہ کے گھر پھر بھی بندے رہنگے اور آباد رہنگے ان شاء اللہ وہ مسجد واسطے سارے دوست حصہ پانچ اور اسے اندر شرکت کر